ان کے علم کی یہی انتہا ہے بے شک آپ کا رب اس آدمی کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کا منتہا علم بھی دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں اس کے سوا انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور جس کا مبلغ علم دنیائے دنی اور اس کی لذتیں ہوں اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ راہ حق پر کون گامزن ہے اور ذلالت کی وادیوں میں کون بھٹک رہا ہے اور وہ روز قیامت ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا